فطرا من الله ونسبا من بابا فانا سبن مارك انزل الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضا بالقدر ما رض بالبلاء اذا ارا الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن بقي فله الشق السلام محترم سامنے ہمیں آپ حضرات کے سامنے سنن ترین ودھی سنل ابن راجا اور بہت ساری حدیث حادیث ایک حدیث جو برطنط صحیح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے وہی حدیث پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ شاء حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے اور امر کرنے کی توقی فرمائے حدیث نہایت اہم ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے اللہ رب العالمین کے ایک نہایت عظیم الام نظام سے اس کا تعلق ہے نبی علیہ فرماتے ہیں ان نایو بل جزائی بل فلا ایک نمبر دو ام نیگا احبل ابتلاح ابتلا نمبر تین فمن رزیا فل نمبر چار وغیرہ سفیدہ فلح صاح نبی علام نے اس حدیث میں چار چیزیں بیان کی ہیں نمبر ایک آم فرمایا اے لوگ یوگا مل جزائی مارا یوگا مل اگر تم پر کوئی آزمائش نبی علیہ طلاسام حوصلہ افزائی کر رہے ہیں دیکھیں اس دنیا میں انسان جب تک زندہ رہتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی تنگی کوئی بیماری دکھ درد تک پہنچتا رہتا ہے نبی رہی نے بڑی حوصلہ افزائی فرمایا اے لوگوں ان نایزمل جزا معیزہ ملبلا اگر تم پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کسی تکلیف میں گر جاؤ تو بہت زیادہ افسوس نہ کرو بلکہ نبی رحصم حوصلہ افزائی کروا رہے ہیں کہ جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اگر مومن نے صبر کیا تو اسی مصیبت بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر صبر کریں گے اجر سوال بھی اللہ بہت بڑا دیتا ہے بہت آسان مسئلہ ہے آم آم کوئی بھی پریشانیوں سے فرصت نہیں آئے دن ہر انسان کوئی نہ کوئی پریشانی امیر اپنے امیری میں پریشان تنشن میں اور غریب بیچارہ اپنے پریشان ہر ایک نبی علیہ فاصا نے اتنی پیاری نصیحت کیا کہ اللہ کی جانب سے اگر کوئی آزمائش آ جائے کسی پریشانی میں گر جاؤ کوئی مشکل اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو واہ ویلا نہ کرو شکو شکایت نہ کرو بلکہ یہ سوچو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر اگر تم راضی رہے اپنا صبر سے کام لیا تو جتنی بڑی بلا اور آزمائش ہوگی اسی کے حساب سے بڑے سے بڑے اجرو سماج کے اس بن جائیں گے اور جتنی چھوٹی آزمائش ہوگی بدلا ہونے کی بھی اتنی چھوٹی اب ایک انسان سوچ لے اللہ نہ کرے ایک انسان کسی خطرناک بیماری میں تلا ہو جائے پریشان ہو جائے تو اس کے حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے چردار وہ لیتے لیتے سوچ لے اللہ نے بڑی بیماری لیے تو صبر کریں گے اس کا عجمان بھی اللہ تعالی بڑا ہی دے گا کیا کرے ساری مصیبت ہلکی ہوگی انسان جب سوچ لے کہ اس تکلیف کے بعد بہت, بہت, بہت بڑی چیز ملنے والی ہے تو انسان کی تکلیف تکلیف نہیں رہ جاتی انسان شوق سے اس تکلیف کو بلا ये तो है ना अगर आपको मालूम है कि पैदल यहां से मुला मुलाजा तक जाएंगी तो गर्मी है, है, एक धोखड़े एक घंटे लगेंगे दो घंटे लगेंगे और ये बस स्टाफ है यहां खड़े रहो आएगी बस तो बैठ जाएंगे तो दस मिनट पहुंच जाएंगे खड़े खड़े धूप दे बस घंटे तक इंतजार करेंगे लेकिन इस तकलीफ का आपको एहसास नहीं है آپ اس بات کے متمنی کیوں اس تکلیف کے بعد آسانی ہونے والی ہے تو اگر آدمی سوچ لے کہ ہمارے اوپر تکلیف بہت بڑی آئی ہے تو یہ عجی اس کا بہت بڑا ہے اور یہی آدمی کو سوچنا چاہیے یہی رکھنے چاہتا ہوں کہ فرمانے کا مطلب ہے نمبر دو آپ نے فرمایا انگا احبر اب ترا یاد رکھنا اگر آپ کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئی ہے یا آپ نے دیکھا آپ کے کسی عزیزبا کاری یا کسی مسلمان پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہے تو آپ فوراً یہ نہ کہیں اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اسی لیے اللہ اس کو سزا دے رہا ہے ہم لوگ کہیں کہتے ہیں نا فوراً بد گمانی رہے اگر ہم پر کوئی آفت آ جائے تو ہے تو مولانا لیکن یہ کچھ انہوں نے کیا ہے ورنہ میں اتنی بڑی مصیبت اللہ ان پر کیوں جانتا نہیں یہ کبھی نہ سوچو کیوں آپ نے فرمایا اِنَّ اذا احب اکمل <قومن> یہ آزمائش برے ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ ان اللہ اذا اندا احبل <قومن> جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں اور اسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو آزمانے کے لیے اس پر مصیبت ڈال دیتے ہیں کیا ہے بھائی آپ کو کوئی پریشانی نہیں گرے جس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما کر کے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اسی لیے آپ پر آزمائش ڈالا ہے یہ مصیبتیں آپ پر آ جائیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں رولا رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں حرام آاری سے آپ بچے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کی مصیبت نہیں چل رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی اپنی عبادت کرنے سے کیا فائدہ جیسے کچھ لوگ کریں گے بھائی ہم نے اپنی عبادتیں کی کیا مدع نہیں آپ کی عبادتیں اللہ نے قبول کیا اللہ آپ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اس لیے ابھی آپ کا امتحان لے رہا ہے آمائش میں جا کرتا ہے یہ تو اچھی چیز ہوئی نا الفاظ کرو ان اللہ اذا احب پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں دیکھتے نہیں سروت البرا پڑھتے ہیں نا قرآن بھائی گرو تلا ابراہ بہو بکری اے لوگوں تم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ابراہیم کو جب اپنا خلیل بنانا چاہا محب ال ابو الدیا بنانا چاہا تو اللہ فرماتے ایک بار کی ابراہیم کو میں نے اے خلیل نہیں بنا لیا وہی طلاح ابراہیم اور ابوی یاد کرو اللہ نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا پاتم مہنگا اور جب ابراہیم ہر آل میں کامیاب کرے تب اللہ نے کیا فرمایا اتنی جاہل کلیم نہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کب ملی اللہ نے جب دینا چاہا تو آزمایا آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دنیا میں بڑا بنانا چاہتا ہے اس لیے آزمائش میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے ان نماح بت انت جب اللہ تعالی کسی قوم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خوب اچھی طرح سے آزما لیتے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے انبیاء علیہ اس طرح سے انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ سن نے کیا فرمایا اشب اللہ سے بلا سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ پریشانی اللہ نبیوں ہی پر ڈالنا ہے تو آزمائش سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم نے نماز پہا روزہ بھی رکھا دعائیں بھی ماں سے پھر ہمارے عمر داد کو مصیبتیں ڈالتا ہے مصیبتیں اس لیے ڈالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور بڑھانا چاہتا ہے آپ کے وقتیں مقبول ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت کر کے آپ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اور زیادہ اوشا مقام مرتبہ دینا چاہتا ہے کبھی ہمیں اس طرح سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے نمبر دو نمبر سب. نمبر تین اللہ آزماتا تو سب کو ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ نے سنا اللہ آزماتا ضروری لیکن جب آزمائش جانتا ہے تو ابھی فامرا کیا فالا ہوئے گا جو انسان اللہ کی آزمائش پر خوش رہا راضی رہا تو اس کے بدلے اللہ تعالی کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے کیا مطلب کہ اللہ کہتے میں اس بندے سے راضی ہو گیا اور اللہ کی رضا کسی کو مل جائے قرآن خاص سورتوبہ اکبر اے روکو اللہ کی چھوٹی چھوٹی سے رضا مل جائے تو کائنات کی سب سے بڑی دولت سے بھی بڑی چیز تم کو مل گئی اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئے تو اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اب راضی رہنے کا کیا مطلب ہے تین چیزیں اگر ہم پر کبھی ہم پر کوئی آزمائش آئے بلا آئے مصیبت آئے بیماری آئے فکر مسادگی آئے تنگی آئے ہماری ملازمت ختم ہو جائے کچھ بھی آزمائش آتی رہتی ہے تو راضی ہونے کا مطلب ہے کہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہوں اپنے اندر ہم تین چیزیں پیدا کریں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ تقدیر نصیب اللہ کی مرضی سمجھ کر کے اس کو قبول کر لیں اور کیا کہیں صحیح اللہ کی مرضی جو چاہے ہمارے ساتھ کریں بس وہ اس کی مرضی چلتی ہے اب آپ صبر کریں نہ اس کو اڑان رہے اور نہ کسی اور کو برا کہیں بلکہ آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم پر یہ مصیبت ڈال دے اگر رب کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم کو مصیبت میں ڈالے تو ہم بھی رب کے فیصلے پر راضی اور خوش ہیں ایسا سنے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے کیا ہے یہ سوچ لینا کہ اگر رب کا فیصلہ یہی ہے رب کی خوشی یہی ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت ڈالیں اگر رب کی خوشی اسی میں ہے تو ہم بھی رب کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اپنا سر تسلیم کر دیں اپنا سر جھکا دیتے ہیں اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو آزمایا آپ راضی ہوئے اور یہ سوچ لینا ایک بہت بڑی عبادت ہے جیسے کی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابادہ ابن شامد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایک نبی السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ عید العمار افضل آپ بتائیں سب سے بہترین نیکی کی کیا ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے آج ہمیں سب سے بڑا عمل سب سے افضل عمل تین ہے نمبر ایک ایمان باللہ نمبر دو نمبر تین وزعادی سبھیری سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل یہ تین ہے نمبر ایک اللہ پر ایمان رکھنا نمبر دو اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنا نمبر تین آپ نے شاپ کروایا کہ وجہ دن فی سبھیری اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا اس نے کہا یا رسول اللہ انہیں دو امن من لگ آپ نے بہت بڑی چیز بتا دی ہم سوچتے اس سے آسان عمل ہو آپ نے جو بتایا تو بہت بڑے ہمارے اور یہ دوبر اچھا میں اس سے چھوٹا عمل چاہتا آپ نے بنوایا پھر ان کی بات سب سے بہترین عمل دو ہے نمبر ایک اسبر نمبر دو اسمان صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی مصیبت ڈال دے اس پر صبر کرو یا اللہ کے آواز حکام پر نبی کی سنت پر عمل کرنے میں جتنی تکلیف آئے صدر سے کام لے اللہ کے رسول کی فرما برداری کو نہیں چھوڑے یا اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے کے کتاب کو تکلیف آتی ہے تو نافرمانی سے بچنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ صبر کر ڈانے اس کو کہا جاتا ہے شخص آپ شاس میں سب سے بڑا عمل سر ہے نمبر دو سواہ سواہ سماہ کس کو کہتے ہیں سماہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک دوسرے سے درگر کر جانا پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ پوری دعا ہمارا منظالے میں سب سے بہترین عمل چاہتا ہوں لیکن اس سے بھی ذرا ہلکا چاہتا ہوں جس پر عمل کرنا آسان ہو آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد تم سب سے افضل عمل چاہتے ہو تو یہ ہے لا ستار کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے کبھی اس پر ناگوار اس کو ناگوار نہ سمجھو اللہ جو تمہارے ہاتھ میں فیصلہ کر دے اسی پر حاضر ہو اللہ کو وار نہ ٹہراؤ یہ نہ کہو کہ رب نے کیوں ہمارے لوگوں نے اسی پر دان دیا اس پر حاضر رہو یہی سب سے بڑا عمل ہے نمبر دو اللہ سے یہ فیصلے پر یا اور نمائش میں راضی رہنے, رہنے کی دوسری شکل کیا ہے کتنی بڑی بھی مصیبت اور پریشانی ہم پر آ جائے ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن درد رکھیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بدگمانی قائم نہ کریں ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہے کیوں آپ سوچیں اللہ رب العالمین بندوں کا برا تو نہیں چاہے گا یہ نظر اللہ تو کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا اب ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی شاید ہم سے کوئی غلطی بھی ہوگی ہو جس سے اللہ تعالی سدا دے کر کے ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتے ہیں اب ذرا بتائیں آپ کیا پسند کرتے ہیں اللہ آپ کے گناہ کو یہی معاف کر دے کہ گناہ کو باقی رکھے جہان میں ڈال دے ہر آدمی یہی کہے گا گناہوں کی سزا یہاں بغت تو سب سے آسان ہے آپ یہ سوچ لیں نہ کر دو آپ یہ سوچیں کہ وہ اللہ برا تو نہیں چاہتا بھلا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر کیا بھلائی ہے ہم کو نہیں پتا کو معلوم ہے لیکن اتنا جانتے ہیں ہم رب کا کوئی فیصلہ کوئی حکم جو ہے مسلح سے خالی نہیں دیکھیں مصیبت آئی آزمائش آئی اللہ کے متعلق بدگمانی آپ نے قائم نہیں کیا یہ بہترین عبادت ہے شدہ علی دعوت کی روایت اب ہدے رضاران وہ کہتے ہیں ہات ان کی روایت ہاتھ کی روایت شوان بہی کی روایت, ہاتیشی روایت, ہاتیشی روایت, ہاتیشی روایت اگلے پتا منگواتے ہیں اے لوگ ان حسن دن من حسن عبادہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا اچھا گمان رکھنا یہ بہترین قسم کی عبادت ہے ان حسن دن نے من حسن عبادہ یہ اللہ تعالی کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ عبادت نہیں بلکہ بہت ہی اچھی عبادت کیوں آگ کے اوپر بنا آئی آگ مارش مصیبت آئی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم پریشان کر رہا ہے بلکہ آپ کیا سوچتے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جس کی وجہ سے اللہ نالا نے یہ سزا دے کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے اچھا ہے کیوں دنیا میں اللہ نے سدا دے دیا یہ اوپر والے کا کرم ہے کیوں رب گلادی فنواتے وہ آزاد اکبر اے دنیا کا جو آداب مل رہا ہے اس دنیا کے آداب کے مقابلے میں آخرت کا بات عدام تو آباد بنا زیادہ ہوگا آپ نے حسن کائن کیا یہ بہترین قسم کی, کی عبادت ہو گئی ابھی بات سمجھ یا آپ میرے کہا کیا سوچیں کہ بھائی اللہ برا نہیں چاہتا اس میں کوئی نہ کوئی ہماری بھلائی ضرور ہے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے دیکھو مثال کے طور پر میں کیا بتاؤں ایک صاحب نے بامبے سے ٹیلی فون کیا کہ کی میں فلاں فلائٹ سے آ رہا ہوں دبئی ایئرپورٹ آ جاؤ رات کے تین بجے کی فلائٹ سمجھتے ہیں اجمان کے دو بجے نکلے گی ساری رات خراب گئی آئے اور اس وقت کی بات آپ سے پچیس سال کب پتہ نہیں چلتا کہ کون مسافر آیا کون کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں فجر کے ادان ہو گئی اس وقت ایئرپورٹ والی مسئل بھی نہیں کی بڑا نماز پڑھے ہمارا مسنجر نکلتا ہی نہیں ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں بڑے گے پولیس نے پریشان کیا ہوگا بعد میں تیلی فون جا کر کے ڈائریکٹ فون بھی نہیں ہوتا تھا ٹیلی فون جا کر کے بک کرانا پڑتا تھا وہاں اتنی پریشان دن کے آٹھ بجے وہاں تیلی فون کیا تو وہ بھی خوب گے بہت گسے ہیں کیا گسے میں بیوی کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں ذرا اٹھانے میں دیر ہو گئی راستے میں رہ گئے پڑھائی بھی نکل گئی دیکھو بڑے تھے ابھی یہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی سمجھے اتنے ہی کی جو پلیز جا رہا تھا وہ گر گیا اور تباہ ہو گیا دیکھا دی. ایک آدمی بھی ہاتھ دے قرآن کاری اللہ کا کردار قاری اس کو بچانا چاہا بغائی پلیٹ چھوٹ گیا سب کو بھی پریشانی ان کو بھی وہاں گوس کا کام نہیں سمجھ کے نا لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا بھلائی ہے میں سوچوں ہر اگر اس موقع پر اگر وہ سکس پلیٹ وہ بھی پتا ہو گیا تھا اللہ کو مقصد تھا بچانا اسی لیے بیوی پر نی کاب کر دیا گھڑی دارا کینسل کر دیا ٹیکسی ملوں نے تاخیر کر دی تاکہ میرا یہ بچہ ہمارا یہ بندہ بچ جائے تو میرے ہمیں ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے سوچو کہ اللہ ہے بڑی حکمت والا ہے ہماری کوئی نہ کوئی خاص مسئلات ہے ورنہ اللہ کسی بندے کا برا نہیں حسن حسن میں بادہ نمبر تین میرے بھائیوں بتا رہا تھا اللہ کے فیصلے پر راضی جس سے رہا اس سے اللہ راضی ہو گیا راضی رہنے کی تیسری شکل کیا ہے تیسری چیز کیا ہے ہو بھی سمجھو جب بھی کوئی مصیبت اور آفت آ کسی بھی قسم کی آزمائش یہاں تک کہ چلتے ہوئے پیر میں کانٹا کی بجائے تو نکال کر کے یہ ڈالائے گھر والے نے کہا لیا اس کو نہ دے آپ کیا پڑھیں چلتے اگر پیر ٹھوکر لگی پتھر میں اور آپ کا ناخون نکل گیا اوکھا ٹوٹ گیا تو وہی بک کے ویسے اندا پہلے پچیس ڈالیاں دے گی لوگوں کو سمجھئے نا حضرت ایسا کیا اللہ سے کیا پڑھنا کہ ایسا برہشیار گئے نا چلتے ہی اگر کہیں تمہارے دوپٹے میں کاٹا پھنسا ایک دھاگا بھی نکل گیا تو انا للہ کہنا تم سے شاید کوئی قصور ہوا ہوگا جس کا اللہ تعالی نے بدلا تمہارے دوپٹے کو خراب کر کے دیا ہے سوچنا کہیں اب تیسری چیز کیا ہے میرے بھائی کو کتنی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئیے آپ ان آپ اس پر احتساب کریں احتساب رکھیں کیا کر رکھیں احتساب احتساب کس کو کیا کس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ سمجھیں مصیبت سے مسلمانوں پر نہیں آتی رہی مصیبت جیسے آپ پر آتی ہے ویسے ہندو پر بھی جاتی نہیں آتی آپ کی بیوی بی مرتی ہندو کی بی بیوی بی مرتی ہے اس کے بھی بچے مرتے ہیں اگر ہمارے کاروبار ڈاؤن ہوتے ہیں تو نہیں کہ ہندو بہت خوش ہے کمپر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی آتی ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے سورج ادا کیا ہے ان تکون تالمون فائن نہ کماتا مالا چون <يرجونا> اے سلمانوں اس روپیسا کیا بڑی اہم ہے فائنہ کماتا لمون وہ کر چون واہ مالا یور چون <يرجونا> مسلمانوں یہی تو تمہاری خوبی ہے اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کافروں اور مشرقوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہود و دونوں پر بھی مصیبت آتی ہے ایسا نہیں کہ یہاں کے حالات خراب ہوئے سپر پاور کے ملک کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی نہیں سمجھے اگر یہاں لوگ کاروبار تو پریشان ہوئے تو ان سے زیادہ پریشان تو دوسرے ہو گئے جو پوری دنیا پر خدائی کر رہے تھے دونوں پر تکلیف آتی لیکن اللہ کا فرمان ان کا دور اگر تم کو مستقلی تعلق تعلق نہیں ہے ہم دیکھے ان دکون تعلموں گا اباد علی علی الحم تعلوم ان دکون تالموں گا مسلمان ہو تم مصیبت کیوں پریشان ہوتی ہو اگر تم پر مصیبت آتی ہے تو فہم نہ ہوں عالم یہ دشمن ہے کافر فاطر فاجر غیر مسلمین پر بھی مصیبتیں آتی ہیں مصیبتیں مصیبتیں اور تکلیفیں آزمائش دونوں پر آتی ہیں لیکن دونوں سر کیا ہے وہ ترجم ہے میرا ماہمان تم لوگ اللہ تعالیٰ سے خاص چیز کی امید رکھتے ہو اور کافر ان کی امید نہیں رکھتا اور کیا ہے میرے بھائی مصیبت آپ پر آئی کافر بھی آئی کافر سر پیٹے گا سمجھے نا کہیں کافی عورتیں سر پکڑ دے گی اور بڑی شوہر کی وفادار ہوگی تو شوہر کو جلایا جائے گا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو جلالے گی، کرتا لے گی یا خودکشی کر ڈالے گی لیکن مومن جو ہوگا اللہ اکبر مومن جو ہو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے بھائی یہ اللہ کا فیصلہ تھا کتنی بھی بڑی مصیبت آئی کتنی بڑی مصیبت آئی اس مصیبت پر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہم کو اتنا زیادہ اجرو سوال دے گا اس کو کیا جا کہا جاتا ہے احتساب احتساب کا مطلب کہ آزمائش میں مصیبتوں پر صبر کرنے میں اللہ کے رسول نے جو اجر و سوال کا وعدہ کیا ہے آپ صبر کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں و ثواب دے گا مثال کے طور پر چھوٹی سوال دنیا میں ایک عورت پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے اس کا شوہر انتقال کر دیا بیوہ ہو جائے یہی ہے نا عورت کو پر سب سے بڑی مصیبت کی بیوہ ہو جائے کافر کی بیوی بی دیوا بی بی ہوتی ہے چیختی چلاتی شر مچاتی ہندو عورت چلا لیتی ہے کیوں اس کو یہ کوئی امید نہیں کہ ہاں اس کے بعد ہمیں کچھ ملنے والا ہے لیکن مسلمان عورت ہے مومنا عورت ہے علم والی عورت ہے تو اس کا مقام مرتبہ دیکھیں نبی علیہ فلاقہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کدر بازار جو ہمارے لیے کھولا جائے گا طویل حدیث ہے کہا حدیث کے اندر آتا ہے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے جب بھی کوئی جنت میں داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا داروگا کہے گا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آ کے داخل ہو جائیں گے تب تک آپ لوگوں کے لیے دروازہ جنت کا نہیں کھولا جا سکتا پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیشا تک کے امتیا جن کو جنت میں جانے کا کی اجازت مل گئی ہے وہ جنت کے سامنے بھیڑ لگائے گے اور جب بھی کوئی داخل ہونا چاہے گا جنت کا داروگا کہے گا نہیں ہر گرد نہیں جب تک امت محمد میں داخل ہو جائے کسی نبی کے امتی جنت میں داخل جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں آئے گی تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اللہ اکبر یہ اس نے مقصد کی تحت بیان کیا کہ کی وہی مسلم عورت پر آتا ہے تو شور مچائے گی سر پیٹے کی آم گوڑے کی اویلا کرے گی اللہ فرماتے اس کو مستقبل کی صبر کرنے پر کوئی کچھ ملے اس کی کوئی امید نہیں لیکن مومنا مومن نبی ابتی نویل فرماتے ہیں جب جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت ہمارے ساتھ ساتھ گھسنا چاہے گی جنت کی اللہ اکبر یہ کون حاصل کرے گی بھائی وہ ترجود امیر اما ہی مالا یہ ہے اللہ کے ویزا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے نبی نکلی ریگا کا فرماتے جیسے جب دروازہ کھلا میں جنت کے دروازے پہ پہنچا سامنے ہم سے پہنجا, سامنے دیکھا ایک کھاتون کھڑی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا میں داخل ہونا چاہ وہ بھی ساری لوگ کھڑے وہ میرے سامنے داخل ہونا چاہے میں اس سے پوچھوں تم کون ہو کیوں داخل ہو رہی ہو کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں میں وہ عورت ہوں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں نے سوچا کہ اگر چھوٹے بچوں دوسری شادی کر لوں گی تو شاید بڑے بچوں کی تربیت نہ ہو سکے پتہ نہیں شوہر کیسا میرے بچوں کو قبول کرے یا نہ قبول کرے یہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کی. ہم نے ساری زندگی بچوں کے ساتھ گزار دیا اللہ تعالیٰ ہمائیں گے ہاں طرحوں تم مستحق ہو کہ تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب ذرا سوچو کہ اس کو کیا کہے گا میرے بھائی وہ احتساب آپ اگر جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے جو پریشانی آئے آپ اس پر راز رہیں اور آر رہنے کی تیسری شکل کیا ہے آپ صبر کریں لیکن صدر ہندو بھی کر لیتا ہے گیر مسلم بھی کر لیتا ہے دیر عید بھی کر لیتا ہے لیکن سر توڑ لینے کے بعد کپڑے پھاڑ لینے کے بعد رو رو کر کے جب تھک جاتا ہے سر خاروش ہوتا ہے لیکن ہم پر کوئی مصیبت آئے ہم اول واہی میں سوچ لیں اللہ رب العالمین نے آدمائش ڈالی ہے تو اس پر ہم صبر کریں گے تو عظر ثواب کی طرح سے قبر کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہو دے از اور ثواب زیادہ سے زیادہ دے دے اس کو کیا کہا جاتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا نمبر چار وقت فلاح اور جب اللہ نے کسی کو آزمایا امتحان لیا آزمائش جانی اب آزمائش میں بڑا شور شرابہ کرنے لگا جہاں دیکھا دیکھو لوگوں سے شکایت کر رہا ہے اللہ کی بھی شکایت کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی مرامت کر رہا ہے حکومت کو بھی برا برا کہہ رہا ہے سب کو مارو پڑتا ہے کہ ساری مصیبت اسی, اسی پر آئی ہوئی ہے اب جتنی ناراضگی کی اظہار کی کیا نبی علیہ تھا فرماتے ہیں ہو سخت اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں بڑی بدبختی ہے کہ اس میں کوئی شور بچائے شکوا شکایت کرے ہے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے یاد رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اے روز کو یاد رکھ لو جتنی بڑی تم پر مصیبت آئے گی اتنا ہی بڑا اللہ تمہیں سواب دیں گے نمبر دو آزمائش آئے تو بد گمانی پہ شریک نہ ہو جاؤ بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبت کرتے ہیں کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. نمبر تین جو انسان اللہ کی آس میں راضی رہا اللہ اس سے راضی ہو گیا نمبر چار جو آزمائش میں ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں باقی ان شاء اللہ